بعض احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ آپ بطور خاص تین چیزوں کے نبی ہیں انا نبی الرحمہ و نبی الطوب و نبی الملحم میں رحمت کا نبی ہوں اور توبہ کا نبی ہوں اور جہاد کا نبی ہوں گویا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے یہ تین خصائص ہیں آپ نبی رحمت ہیں اور پھر نبی یہ توبہ ہیں اور پھر نبی جہاد ہیں رحمت کا معاملہ سب سے مقدم ہے اور سب سے پہلے ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ حدیث قدسی ہے سبقت رحمت ہی اللہ فرمایا میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے ان اللہ قز ب کتاب ان دہ فوقل عرش اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے جو عرش جو اس کے پاس موجود ہے اس کا ایک جملہ رحم سابقت قزہ میری رحمت میرے غضب سے غصے سے پہلے ہے تو یہ دین اسلام کی ایک عدیم شان برکت اور وسرت ہے کہ اس میں رحمت کا معاملہ مقدم ہے اللہ ربر عزت لوگوں کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ رحمت کے معاملے سے آغاز کرتا ہے اور اگر لوگ اس رحمت کے معاملے میں کسی انحراف کا شکار ہو جائیں اور جو رحمت کے تقاضے ہیں یہ حصول رحمت کے اسباب ہیں ان میں کمزوری پیدا کر لیں تو پھر بھی ان کے لیے موقع موجود ہے وہ نبی کی توبہ میں توبہ کا نبی ہوں اپنی اصلاح کر سکتے ہو اسباب رحمت اختیار کر سکتے ہو اور توبہ کا دائرہ بھی تنگ نہیں ہے ان اللہ یکم الطا تھا اڈے ہی اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ جائے یعنی دم حیات جب سکرات الموت موت طاری ہو جائیں تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس بندے کے لیے لیکن جب تک جسم میں جان باقی ہے اور روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم ہے اس وقت تک توبہ قابل قبول ہے تو معاملے کا آغاز اللہ تعالی کی رحمت سے ہوتا ہے جو لوگ رحمت کی متقاضیات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور رحمت کے اسباب کو اختیار کر لیں یہ سارا دین ان کے لیے سراسر رحمت کا باعث ہوگا رحمت کا ذریعہ ہوگا اور جو لوگ رحمت کے اسباب سمیٹنے میں ناکام رہے اور قاصر ہوں ان کے لیے بار بار موقع موجود ہے سدھرنے کا سنبھلنے کا اور اپنے آپ کو رحمت کے دائرے میں شامل کرنے کا اور وہ موقع توبہ کی صورت میں ہے اور جو لوگ رحمت کے تقاضے بھی پورے نہیں کر پاتے بلکہ بڑے انحراف کا شکار ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے اپنے انعد میں اور کفر میں وہ پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں تو پھر تیسرا حل آپ جہاد کے نبی ہیں ایسی گردنوں کو ایسے سینوں کو بدریہ جہاد کاٹنا پڑے گا تاکہ ان کے ناپاک وجود سے زمین کو راحت ملے اور جو ان کی سازشیں یا جو بھی ان کی تدبیریں ہیں ان سے اسلام محفوظ رہے تو معاملے کا آغاز اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ ہے جو انتہائی وسیع ہے پوری آگ بات یہ اللہ دین اصرفین لا تخنا تم رحمت اللہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہیں گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ وہ بندے بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ان اللہ یغفر طلوع جمیہ بے شک اللہ حرب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے اسی لیے خالق کائنات کی رحمت سے مایوسی کو کفر تک کہا گیا ہے اور یہ ایک عظیم جرم ہے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا یہ حصول رحمت کے اسباب ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العزت کی رحمت پائے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں فرمایا کہ نہیں کم عامر الجنہ الا برحمت اللہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو صحابہ کرام نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تعالی وسلم کہ آپ بھی اپنے عمل کے بغیر اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو فرمایا کہ بھلا انا میں بھی نہیں جا سکوں گا اللہ یہ اللہ کی رحمت ہی جب تک اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ دے دو اصول سامنے آ گئے ایک یہ دین دین رحمت ہے دوسرا جنت کا حصول اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے رحمت کا حصول ہماری ضرورت ہے گرہو اسباب اختیار کرنے چاہیے جن کے نتیجے میں اللہ تعالی کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے ایک مقام پر فرمایا کہ ادابی اسیب و من اش رحمت وسعت ادب اللہ شیم فسع خب یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے اللہ تعالی کے عذاب کا اور اس کی رحمت کا فرمایا کہ عذاب کا معاملہ یہ ہے جسے چاہوں تو اور رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ رحمت ہر شے کو وسیع ہے رحمت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے رحمت کا دائرہ محدود نہیں ہے عذاب کا دائرہ محدود ہو سکتا ہے جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث کل جب قیامت قائم ہوگی جہنم بھی بہت ہی وسیع ہوگی جس, جس کی غسرد کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے یہ تھا بے جہنم یوم القیام سب رون الف زمامن الاک المام سب رون الف ملاکن کہ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو ستر ہزار لغاموں میں جکڑی ہوگی اور ہر لکام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی جہنم کو کھینچنے کے لیے یعنی فرشتوں کی طاقت معلوم ہے مگر اس کے باوجود جہنم کو کھینچنے کے لیے ستر ہزار لکامیں اور ہر لکام پر ستر ہزار فرشتے غالباً یہ چار ارب سے زیادہ تعداد بنتی ہے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے جس سے اس کی خسرت کا اندازہ ہوتا ہے اور جہنم قیامت کے دن حل میں مزید حل میں مزید کہے گی ادا لال العالمین ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا اور بندے بھیج اور بندے بھیج پہلے جہنم کو بھیجا جائے گا مگر جہنم بار بار کہے گی حل میں مزید حل میں مزید اور بندے بھیج ابھی بہت گنجائش باقی ہے بہت جگہ باقی ہے پھر قرب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم سکڑ جائے گی اور قط قط کہے گی بس بس یہ اللہ تعالی کے عذاب کے محدود ہونے یا کرنے کی دلیل ہے جنت کا معاملہ بھی یہی ہوگا بہت ہی وسیع بہت ہی کشادہ اس میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اللہ رب العزت جنت کے دامن کو تنگ نہیں کرے گا جیسے جہنم کو کیا بلکہ نبی اسلام کے فرمان کے مطابق یونش اللہ اللہ خلقن آخر بندے ختم ہو جائیں گے اور جنت میں ابھی تک گنجائش باقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت کے دامن کو سگیڑے گا نہیں بلکہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا بڑی تعداد میں پھر اس نئی مخلوق کو جنت میں بسا دے گا جس سے جنت کا دامن بھر جائے گا تو جہنم جو اللہ کا عذاب ہے اسے محدود کیا جائے گا سکیڑا جائے گا اور جنت جو اللہ کی رحمت ہے وہ لامحدود ہے دونوں کا معاملہ ایک ہی ہوگا فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے جنت میں بھی جہنم میں بھی اور دونوں بھریں گی نہیں پھر اللہ رب العزت جہنم کو سکیڑ دے گا اپنا قدم مبارک داخل کر کے اور جنت کو سکیڑے گا نہیں بلکہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اسی وقت اس مخلوق کو جنت میں بسا کر جو جنت کی گنجائش ہے اس کو پورا کرے گا رحمت ہی وسے عدق یہ رحمت کا باپ بہت ہی وسیع ہے بہت ہی لامحدود ہے اس کے باوجود جو بندے اللہ تعالی کی رحمت سے ددکار دیے جاتے ہیں ان کا ددکارا جانا انتہائی قابل تعجب میں نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے اگر کافر کو بھی اللہ تعالی کی رحمت کی بسرت کا علم ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہوگا بلکہ اس کو بھی توقع ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور جنت مل جائے گی اتنی وسیع رحمت ہے فرمایا کہ فس ودین یہ رحمت ہم لکھ دیں گے اور فرض کر دیں گے علیکم سیام یہ تم پر فرض کر دی کتبہ فرض کر دینے کے معنی میں آخ اس رحمت کو فرض کر دوں گا لکھ دوں گا ان بندوں کے لیے جو تقوی اختیار کر لیں دل لدین متقی تخوہ بت بن جائیں بن جائیں تقوی اختیار کر لیں تو یہ ایک بڑا قبی سبب ہے اور ایک قبی عامل ہے حصول رحمت کا اور تقوی جو ایک جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس کا محل اور مرکز انسان کا دل ہے اور ہا ہونا آپ نے تین بار دل کی طرف اشارہ کیا اور ہما کہ تخوہ یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے اس فرمان میں بڑی معنویت ہے کہ تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے اور دل اگر تقوی سے بھر جائے تو اس دل سے اپنے سارے اعضاء کے لیے کیونکہ دل سارے اعضاء کا رئیس ہے سارے اعضاء کا صدر ہے جو سارے احتا کو احکام جاری کرتا ہے آنکھوں کو کانوں کو زبان کو ہاتھوں کو پاؤں کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ حکم دل کی طرف سے شادر ہوتا ہے اور یہاں اگر تقوا پیدا ہو جائے تو یہاں سے جاری ہونے والے سارے احکام تقوا پر مبنی ہوں گے اور یقیناً وہ انسان مجسمہ تقوہ بن سکتا ہے اور یہی سب سے قوی سبب ہے رحمت کے حصول کا اللہ تعالی نے اتمو کا سیکھا استعمال کیا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان کے لیے رحمت فرض کر دی جائے گی لازمن حتمن و اللہ کی رحمت کے مسلح بنیں گے اور تخلا کا حصول اللہ عرض کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ممکن ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے اتق اللہ حیث ما تھا تو جہاں بھی ہو جو بھی وقت ہو جو بھی حالات ہوں تقوی کے ساتھ رہ تقوی, تقوی کو اپنا قرین بنا لے ساتھی اور دوست بنا لے یعنی جہاں بھی ہو اور جو بھی وقت اور حالات ہوں ان حالات میں یا ان مقامات پہ اللہ عرض کے رسول کی اطاعت کے تقاضے کیا ہیں انہیں اپنا دیں یہ عین تقویٰ ہے جیسے عرض کیا گیا تھا یہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا رسول حج اور محرم یہ تین مہینے اکٹھے حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کے آتے ہی تقوی کا تقاضا کیا ہے ان مہینوں کے تعلق سے تقوی کیسے کمایا جائے یہ دیکھا جائے ان مہینوں کے تعلق سے نبی اللہ علیہ السلام کی فرامین کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا فرماتے ان میں اب تشہور اند اللہ اتنا اشر شاہ کتاب اللہ کتاب اللہ میں شروع ہی سے مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ام سمن اد ہی جب سے زمین و آسمان بنے اس وقت سے زمانہ ایک ہی رفتار سے چل رہا اور گھوم رہا ہے سدیاں بیت گئی ایک سیکنڈ کا فرق آپ محسوس نہیں کریں گے سال کے بارہ مہینے مہینے کے تیس یا انتیس دن دن کے چوبیس گھنٹے گھنٹے کے ساٹھ منٹ ایک منٹ کے ساٹھ سیکنڈ اس چادر رفتار میں ایک سیکنڈ کا فرق آپ نہیں پائیں گے سدیاں بی چکی اور اسی وقت سے اللہ رب السود نے چار مہینوں کو محترم قرار دیا ہے الحجہ محرم اور چوتھا رجب یہاں تقوی کا تقاضا کیا ہے اللہ تعالی کے محترم مہینوں کو محترم مانا جائے اللہ کے شاعر میں سے تقوال خلو اللہ کے شاعر کی تعظیم جو ہے یہ صحیح معنی میں دلوں کا تخوہ ہے اللہ کی حرومات اور اللہ کے شاعر کی تعظیم اگر اختیار کرو گے اللہ رب العزت آپ کے دلوں میں تخوا پیدا کر دے گا یہ فرمان سامنے رکھتے ہوئے ان مہینوں کا احترام اختیار کر لیا جائے اور احترام تین صورتوں میں ہے ایک یہ سوچ کر کہ یہ مہینے بڑے محترم ہیں کثرت سے آمال سالے اختیار کیے جائیں اللہ تعالیٰ کی حرومات میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو محترم قرار دیا ہے میں بھی ان کو محترم مان لوں اور اس احترام کا تقاضہ یہ ہے کہ میں کثرت سے اعمال سال انجام دوں دوسرا تقاضا گناہوں سے اجتناب کا ان مہینوں کی حرمت کا معنی یہ ہے کہ گناہ کرنا بھی حرام ہے گناہ کرنا ہمیشہ حرام ہے مگر یہ مہینے تو محکرم ہیں اللہ تعالی جس چیز کی حرمت کا اعلان کر دے جس چیز کو حرمت والا قرار دے دے یقیناً اس حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچا جائے اس کی مثال یہ ہے نبیر اسلام کی حدیث ان اللہ خر مکہ اللہ تاغ نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے حرمت بارہ قرار دیا ہے ایک بندہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور وہاں جا کر گناہ کرے برد حرام کی حرمت کو پامال کرنے کے مطالطے سے ایک گناہ وہ ہے جو اپنے ملک پاکستان میں آپ کرتے ہیں اور ایک گناہ وہ جو مکہ جا کر کریں دونوں میں فرق ہے یا نہیں مکہ کی زمین حرمت والی زمین ہے بلد حرام ہے وہ اور وہاں کسی گناہ کا ارتکاب یقیناً دوسرے مقامات کے ارتکاب سے زیادہ شدید ہوگا زیادہ قابل مذمت ہوگا اور زیادہ موجب عذاب ہوگا اسی طرح سال کے بارہ مہینے آٹھ مہینے عام ہیں اور یہ چار مہینے حرمت والے ہیں عام دنوں میں گناہ کرنا بھی حرام ہے لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں گناہ کرو گے تو دو حرام امور جمع ہو جائیں گے ایک وہ گناہ کا حرام ہونا دوسرا حرمت والے مہینے میں گناہ کا ارتقاب کرنا تو پھر اس احترام کو محبول رکھا جائے جس کی تیسری شکل کثرت ذکر ہے اللہ تعالی کے ذکر کی کثرت ان مہینوں کی حرمت کو جن کو اللہ نے محترم قرار دیا ان کے ایک ایک پل کو ان گھڑیوں کو اللہ کے ذکر سے بھر دو جس سے ثابت ہوگا کہ ان مہینوں کا احترام آپ کے دلوں میں موجود ہے اور جب یہ بات ثابت ہو جائے تو بھائی نہابل قلو یہ دلوں کا تقوی ہے اللہ حرعت ایسے بندوں کہ دلوں کو تقوی سے بھر دیتا ہے اور یہ تقوی ہی سب سے قوی عامل ہے خالق کائنات کی رحمت کو سمیٹنے کا فساد تو وہ حاضل یہ تقوم یہ تقوا ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے یہ رحمت ان لوگوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو تقوی اختیار کر رہے ہیں تو انا نبی الرحم یہ رحمت کے قواعد ہیں رحمت کو سمیٹنے کے قواعد ہیں میں رحمت کا نبی ہوں میری اور میرے رسول کی ہدایت کر کے رحمت کے خزانے سمیٹ لو کوئی تنگی نہیں یہ خزانے قطعا محدود نہیں بلکہ لامحدود ہیں ان کا دامن بڑا وسیع ہے بائرہ لامحدود ہے آؤ رحمت کی طرف آؤ رحمت تقسیم ہو لٹائی جا رہی دن رات بغیر کسی انقدا کے بغیر کسی توقف اور ناغے کے رحمت کا بازار گرم ہے اللہ رس کے رسول کی اطاعت کر کے اور تقوا کے تقاضوں کو پورا کر کے اس رحمت کو سمیٹ لے اور کبھی اس میں ادھورا پن محسوس ہو کوئی نقش یا کمزوری محسوس ہو اور فطرت اور طبیعت گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ ہو تو پھر بھی لوٹاؤ میری طرف میں توبہ کا نبی ہوں اور توبہ کے ذریعے اپنے معاملے صاف کر لو اللہ تعالی بندے کی سچی توبہ پر فل فور رادی ہو جاتا ہے اس کو منانے کے لیے دن یا مہینے درکار نہیں ہیں اس سے سلح کرنے کے لیے سچی دوستی کے لیے ماہ و سال درکار نہیں ہیں بلکہ ایک پل میں اگر آپ کے دل میں آپ کے ظاہر و باطن میں توبہ کی پوری شرائط پورے صدق کے ساتھ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً رادی ہو جاتا ہے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ خوشی بندے کے توبہ پر ہے افرحوں پہ توبہ تھی آنتے افراسن تفصیل کا سیکھا اللہ تعالی سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے جس قدر توبہ میں صدق ہوگا توبہ کی طرف استرار لاچار ہوگا بندہ اسی قدر اس کی توبہ کو عزت دی جائے گی پھر اس توبہ کے استرار پر بنی اسرائیل کے سوف رات کا قاتل بھی بخشا جائے گا کہ سدقہ توبہ آگے گامد یا عورت جس سے زنا کا ارتقاب ہوا تھا اس کی توبہ پر رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لقتاب طوبت لو قسمت بین سبین بس آ یہ ایسی توبہ کر گئی کہ اس کی توبہ اگر مدینے کے ستر گناگاروں میں بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے وہ توبہ سب کے کام آ جائے سب کا کام بنا دے مدینے میں گناگار کون تھے مدینے میں دو ہی جماعتیں تھیں ایک اصحاب کرام کی مقدس جماعت جن کے لیے خال کائنات نے عبد تک کی اپنی رضا اپنی محبت کا اعلان فرما دیا دوسرا منافقین کی جماعت اور نفاق بڑا بھاری گناہ ہے ان اندر منافقین لفطر کے اثر میں نار اتنا بھاری بھرکم گناہ ہے نفاق کا کہ جہنم میں سب سے نیچے منافقین ہوں گے تو مدینہ کے ستر گناہ کر مانا ستر منافق اسے ایک عورت کی توبہ پر بخشے جائے اگر تقسیم کر دی اور باغ عرما نے ستر کا عدب محدود تعداد پر نہیں لیا ہے بلکہ مبالغے پر لیا ہے مراد سارے ہی اہل مدینہ اس ایک عورت کی توبہ اگر تمام اہل مدینہ پر بانٹ دی جائے تو سب کو وسیع ہو جائے اور سارے بٹ دیے جائیں یہ کے کائنات کی محبت اور خوشی کی دلیل ہے کس طرح بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے مائت اسلم کی توبہ اس کی توبہ پر رسول اللہ سب نے کیا فرمایا تھا لقت لغتابہ صاحب و مکسن لباس یہ اکیلا ماہد اسلم ایسی توبہ کر کے اس کی توبہ اگر صاحب مختص کو دے دی جائے وہ بھی بخشا جائے صاحب مختص کون ہے اس کے دو معنی ہیں ایک صاحب مخص وہ حاکم جو اپنی رعیت پر ٹیکس لگاتا ہے حاکم رعیت کو ٹیکسوں کے بوجھ میں دبانے والا حاکم معنی ایسے حاکم کا گناہ جو ہے وہ زانی کی زنا سے بڑھ کر ہے مائتسلم سے زنا کا جرم ہوا تھا اس نے توبہ کر لی اتنے صدق کے ساتھ کر سو گلا سب نے فرمایا کہ اس کی سچی توبہ اگر صاحبِ مختص کو دے دی جائے وہ بھی بخشا جائے صاحبِ مختص کون ہے یا تو وہ حاکم جو اپنی رعیت پر ٹیکس لگاتا ہے یا پھر صاحبِ وہ شخص ہے جو اسلحے کے زور پر بھتہ بتاخوری کرے لوگوں سے بھتہ وصول کرے لوگوں کی املاک کو چھیننے کی کوشش کرے وہ بھی صاحبِ مخص ہے اور اس کے دونوں معنی درست ہیں وہ حاکم بھی مراد ہے جو ٹیکس لگاتا ہے اور وہ بھتا خور بھی مراد ہے جو طاقت کے زور میں لوگوں کا مال چھینتا ہے اور اس کو پکڑا جائے زمین میں گاڑ دیا جائے اس وقت تک پتھر مارے جائے جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے اور صاحب مکس کے لیے یہ سزا شریعت نہیں دی مگر اس کی سزا کو چھپا لیا وہ سزا اللہ قیامت کے دن دے گا. ایک زانی کی سزا توبہ نہیں کرتا اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کی سزا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو دے گا نبی توبہ میں توبہ کا نبی ہوں کس قدر بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اِنَّ اللہ توبہ کر لے اور رات چڑھتی تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں چھپ کر توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں یہ دلیل قوی دلیل اس بات کی دین دین توبہ ہے تب ہی تو توبہ کے معاملے کو آسان بنا دیا گیا تو امتوں ایسی تو میں گزری جن کی توبہ کا معاملہ آپس میں قتال کی صورت میں تھا ایک کمرے میں بند ہو جاؤ یہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لو اندھیرا کر لو ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو ایک مخصوص وقت تک ایک گھنٹہ دو گھنٹے مارتے رہو تلوار چلاتے رہو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی جو لوگ قتل ہو جائیں گے ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور جن کی تلوار سے قتل ہوں گے ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سابقہ قوموں میں ان کے جسم کو پیشاب لگ جائے قطرہ لگ جائے یا کپڑوں کو لگ جائے تو توبہ کی صورت کاٹنے کی صورت میں تھا کپڑے کو کاٹا جائے نیا ہو یا پرانا ہو کھال کو کاٹا جائے جتنی بھی تکلیف ہو یہ ان کی توبہ کی قبولیت کی صورتیں تھیں ہمارے لیے بس ندامت کے اور نظام کائنات کے سامنے گر گڑانا اور اس عظم کے ساتھ توبہ کر لینا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا عملی طور پر چھوڑ دیتا ہوں آئندہ کبھی نہیں کروں گا دل میں ندامت ہو ان گناہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں اپنے بندے کے اندر دیکھ لے اللہ فوراً مان جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو یہ دین دین توبہ ہے دین رحمت ہے اور دین توبہ ہے مزید اس پر بیان جاری رہے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے پوری طرح مستفید ہونے کے مواقع دے اللہ و اسباب, دے جو اسباب رحمت کے بیان ہوئے ہم نے سورہ مریم کو آگے چل کے کوٹ کرنا ہے سورہ مریم کا آغاز اللہ کی رحمت کے ذکر سے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رحمتہ کری تیرے رب کی رحمت کا ذکر شروع ہو چکا جو اس کے بندے زکریہ پر ہوئی رحمت سے, سے سورج مریم میں تقریباً ساٹھ کے قریب اسباب رحمت کا ذکر ہے تو وہ ہم کچھ نہ کچھ بڑھیں گے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر یہ تین دین توبہ ہے اور یہ تین دین جہاد ہے اس ترتیب کو ہم نے وعدے کیا مزید باتیں ہوتی رہیں گی اللہ پاک ہم، ہمیں صد دل سے توبہ کی توفیق توحفی فرما دے حضور رحمت کے جو اسباب ہیں اللہ پاک وہ ادا فرما دے اقول قولی هذا اقولی وسط علی بلکہ الحمد للہ